جس دن ہم اسمان کو لپیٹیں گے جیسی سجل فرشتہ نامہ امال کو لپیٹتا ہے جسے پہلے اسے بنا تھا ویسی ہی پھر کر دیں گے یہ ودا ہے ہمارے ذمنہ ہم کو اس کا ضرور کرنا